روحانی نسلو ذرا غور سے میرا پیغام لے لو کیا کرو لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیج میں اولا کر برہمنوں کو سیاست کے پیج میں سنوں کو تیرے ن سے ہے نکال دو وہ پا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا او پا کا کش او پا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح ہے محمد اسی کے بدن سے نکال دو فکرے ارب کو دیک کر فرنگی تخولا فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تو اسلام کو حج زو یمن سے نکال دو افغانیوں کی غیرت کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کو دمن سے نکال اہلے حرم سے ان کی روایات چھین لو اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو آہو کو مرغارے خون سے نکال دو اقبال کے نفس سے ہے ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دوارے پاسوان اسلام حضرت الامہ مولنا مفتی فضر چشتی صاحب سرا کو چمن سے نکال دو. خلاصہ کیا ہے کیا ابلیس کا پیغام ہے اپنے سیاسی پر کے نام گنجا پارٹی دو جی پارٹی جتنے یہ جمہوری شہدان ہیں سب شتونگڑوں کے پاس پاپ کا پیغام آ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا جس کو یہی شتونگڑے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 معلوم جو شیطان کے نہیں تھے ان کے لیے شیطان نے اپنے حرام زادوں کو پیغام دیا او حرامی بیٹے او کتی کے بچے سیاسی ہو میری تعلیم پڑھنے والو میرا نظام سیکھنے والو ایسا کرو جہاں سجادہ نظر آئے الیکشن میں کھڑا کرو او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 بی بی پروین کیوں اس وجہ سے یہ کتا ٹور پڑا چل پڑا ہے انگریز کی سیاست میں جو لادیف ہے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 لہذا جتنے سجا دے پیر تھا ووٹ لڑنے والے ہیں سب شیطان بے بے یہ شیطان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 رہتا ہے چاہے بھوکا مرتا ہو گھر میں کچھ ہونا ہو ہاں جی نظرانہ اپنے سر کا دینے کے لیے تیار رہتا ہے اب میں دیکھ چکا ہوں تم ایسا کرو میرے سیاسی شیطانوں ایسا کرو ایسا نظام بناؤ ایسا نظام ملک کا بناؤ جمہوری شیطان لا دیر کہ یہ مسلمان مسلمانی نہ رہے دین ایمان سے خالی ہو جائے جی کلمہ پڑھتا رہے لیکن دیر کا درد ختم ہو جائے جی پھر موت سے گھبرائے کبھی تو دین کے لیے مرنا جو ہے کپا سے فخر سمجھتا تھا اب یہ ہو جائے گا کہ یہ شیطان یہ جی, لانتی منافق بن من جائے گا اور موت سے گھبرا کر جان بچانے کی سوچے گا تین بھی کر دے گا عزت بھی ماں بہن ہر چیز محل پیسے دنیا دولت کے لیے ہاں جی ایسا کرو یہ فاقہ کا موت سے ڈرتا نہیں ذرا اور روح محمد اس کے بدن سے نکال دو معلوم ہوا یہ تمام حرامزاد سیاسی جمہوری جو ہیں یہی کتے کے بچے ہیں جو مت مسلمہ کے دل سے ایمان کی دولت نکال رہے سمجھ ل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 میں نے کس لیے حرام کا تیڑا تمہاری ماں کے اندر ڈالا تھا شدے نکالو مسلمانوں کے مسلمان عرب والوں کے دلوں سے فکر عرب نکال کر اسلام کو ہجا لو یمن سے نکال دو ارے میرے بھائی اسلام یمن حجاد سے جب نکل گیا تھا اختر لدا تھا اس وقت ادھر پہنچے اس وجہ سے اب میرے بھائی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 سنیے سنیے سنیے, سنیے، افغانوں کی غیرت دیے لوج یہ کہہ رہا ہے پلیز کہہ رہا ہے اور سیاسی شاطانوں میں دیکھ رہا ہوں مسلمان جو افغانی پٹھان ہے تین کی غیرت رکھتے ہیں اور وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بلا رہتے ہیں بلا رہتے ہیں علما کا احترام کرتے ہیں علما ہے دین سے ہمیشہ دین سیکھتے ہیں اور دین تین کی وجہ سے غیرتین ہی سیکھتے ہیں ماں بہن کی غیرت سیکھتے ہیں لہٰذا اگر یہ ختم کرنی ہے تو پھر ایسا کرو بہانے بناؤ ادھر طالبان وہاں بھی بھیجو کسی نے کسی طریقے سے وہاں بھی جائیں اور فوج سکون جائیں وہاں سے تین نکال کلا نکالو جب تین والا ملا سنی حنفی نکل جائے گا ایمان والا نکل جائے گا وہاں بھی دوپرتی ادھر پھیل جائیں گے تو سارے بھی غیرت بائی ایمان ہو جائیں گے لہذا تین کی غیرت نکالنی ہے تو وہاں پر یہ شیطانی انگریزی ملا بھیج دو مصطفیٰ کے غلام ملا نکالو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 کرتا ہے غیرت کی بات کرتا ہے اس وجہ سے ایسے چمن سراغ ایسے غزل سراغ کو چمن سے نکال دو کیا مطلب ملہ کتے پیدا کرو جو کہیں گے فارسیق ہے تادی گڈا تھا اس کی بات ہے یہ شراب پیتا تھا اے حرامھی ملہ کتے تمہیں شرم نہیں آتی مست جناب دونوں گڈا تھا تھا اس کو ساتھ بلیوں کی کا کہتا ہے اس وجہ سے کوسنا گریٹ کے خلاف ایک بات نہیں تھی اور ہمارا اقبال جو ہے وہ انگریز کی یہودیت کو تن, تن کر گیا ہے ہم سخت خلاف بولتا رہے اس کے خلاف فتوے چلتے اس کے خلاف ایک بھی نہیں آتا کیا بات ہم سمجھ گئے حرامزاد حرامزاد حرامزاد حرامزاد لاف لانا تھا تو پر ہم سمجھ گئے حرام اس وجہ سے اقبال پہلے ہی بتا گئے وہ مسلمان ہو یہ مجھ سے نفرت پہ میرے متعلق نفرت پیدا کر کے تمہارے دلوں سے اقبال کو نکالنے کی کوشش کریں گے ایسے کہیں گے کہیں گے کہ کوشش کی ہوگی ایسے گزل سراگو چمن یعنی دنیا سے نکال دو خبردار مسلمان ہو اللہ کے فضل سے ہم اقبال کے قدردان بیٹھے ایسے کدل سرا کو چمن سے نہیں نکلنے